آگے دیکھیں گے آیت نمبر فورٹی فائیو سے وطرب دنیا کما ضلع نبات العط فص بہ حشی منتظر وقان اللّہ کل شرا المالو و البنو نذی نت الحیات دنیا و الباقیاۃ الحاط رب خیر ان درعبی کا ثواب و خیرن عملہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کرو کہ جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے اور حال البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے اعتبار سے بہتر ہیں اور کیا ہوگا اس کا تذکر اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ وہ یوم جل د با رزا خر نہ درمن احدا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے وہ اوری دوا لا کا صفہ اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے ہی نہیں ببودی الکتاب فتر و فطر المجرمین مشفقین ممافی مم اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے پس تو دیکھے گا کہ گناہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا یہ تھی آیت نمبر 45 سے 49 45 سے 49 ان آیات کے دو ٹاپک ہیں پہلا ٹاپک ہے زندگی ایک ڈھلتا سایہ اور دوسرا ٹاپک ہے یہ کیسی کتاب ہے جس نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور جیسا کہ ہم نے سورت کہف کے آغاز میں یہ بات دیکھی تھی کہ سورت کہف مادہ پرستی مٹیریلزم کے خاتمے کی بہت ساری مثالیں ہمیں پیش کرے گی اسی میں سے یہ بھی ایک مثال ہے ہم سب رات دن کئی دفعہ جب سے پیدا ہوئے شعور کے ساتھ بارش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن بارش کے اندر ایک پیغام جو چھپا ہوا ہے اس کو بہت ہی کم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے زمین پہ سبزہ آتا ہے پھر کچھ عرصہ وہ لہلہاتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ خشک ہمائیں چلتی ہیں اور وہ خشک ہو کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل بھربھرا بن کے ایک خصو و کی طرح پتے آٹم کے سیزن میں درختوں سے گر کر زمین پہ بکھرے رہتے ہیں اور جب اس پہ چلتا ہے تو ان کے اندر سے ایک ایسی خاموش آواز آتی ہے کہ جو ہمیں زندگی کا پیغام دیتے ہیں اور وہ کیا کہ یہ زندگی بڑی م... یہ زندگی بہت مختصر ہے اس زندگی کے اندر اگر کوئی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آج کر لے وہ کام جو آج اس نے اس دنیا میں کل کے لیے کیا اللہ اس کو اس کے لیے باقی رہنے والی نیکیاں بنا دے گا دو چیزوں کا تذکرہ ہے زندگی کی حقیقت بیان کرنے کے بعد ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد المال اول بنو الحیات دنیا اللہ تعالی ہمیں یہاں ایک دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے مال کو لگا کر اور اپنی اولاد کو لگا کر ان کو صرف دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ رکھیں بلکہ ان کو آخرت کی نعمتوں کو پانے کا ذریعہ بنا لیں وہ کیا طریقے کار ہوتا ہے کہ اولاد اور مال انسان کے لیے باقیات صالحات میں بن جائیں تو پہلی بات ہے کہ جب اس کو باقی رہنے والی آخرت کے راستے میں استعمال کریں گے تو پھر یہ باقی رہیں گی آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس چیز کا شکوہ کرتے دیکھتے ہیں کہ کیا کریں بچے جو ہیں وہ سمجھتے نہیں اور اس طرح کی باتیں کچھ نہ کچھ زبان سے نکلتی رہتی ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی ساری ایفرٹ صرف اس دنیا کے لیے رکھیں وہ بھی تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی ترجیحات کیا ہیں تو نتیجہ کے نکلتا ہے کہ ان کے لیے بھی اس چیز کا لا طور پر خیال ان کے دل ان کے دلوں میں لا شوری طور پر یہ چیز آنے لگتی ہے کہ یقیناً یہ دنیا ہی بہتر ہے جس کے پیچھے ہمارے ماں باپ چل پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی نعمت کو پانے سے منع نہیں کرتا بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے سے منع نہیں کرتا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ دنیا کی تعلیم جو ہے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے صرف اور صرف ان بچوں کو دین کی تعلیم پہ ڈال دیں تو یہ ایک غیر فطری بانٹ ہوگی چاہتا کیا ہے اسلام کہ اس کے اندر بیلنس ہو عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے دس پندرہ بیس بیس سال بلکہ اس سے بھی زیادہ بلکہ ساری زندگی ہی سپیشلائز کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے بس دفعہ دنیا کی چیزیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو قرآن پاک بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دین کی بھی تعلیم کا اہتمام کریں اور یاد رکھیے کہ یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے جس طرح اپنے بچے کو ماں بات کرنے تک سکھاتی ہے برش پکڑنا سکھاتی ہے اسی طرح وہی ماں ہی بچے کو آخرت کی ترقیوں کے لیے بھی تیار کرے گی ہمارے ہاں ایک غلط فہمی اور وہ کیا ہے کہ بچوں کو صرف اسکول کا پڑھانا لکھانا ان کو کچھ ہمارے خیال میں جو اچھے مینرز ہیں وہ سکھانا یہی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے بعد بس وہ شادی ہو جائے گی اور بعد میں دیکھا جائے گا یاد رکھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز کہوں گی کہ بل فرس اگر ہم میں سے کسی کی بچی کی کچن میں کام کر رہی ہو اور اس کے دوپٹے کو آگ لگے تو کوئی کیا کہے گا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ اس کے میاں کی ذمہ داری اچھا خود ہی با شعور ہوگی تو سمجھ جائے گی نہیں ماں یا باپ فوراً اس کی آگ کو بجھانا چاہیں گے بالکل اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے بچوں کی جو ہنم کی آگ کو بجھانا ہمارا فرض ہے اس کے لیے ہمارے پاس پلانز ہونے چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے کیریکلمس ہونے چاہیے کہ جس سے ان کو شروع میں اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ الحمد ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی اپنے بچوں کو اگر شروع سے شروع کروا چکے ہوتے تو بالے ہونے تک وہ پورا قرآن پاک بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اگر ابھی تک ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی تو اس کے لیے ضرور کوئی ایک ایسی باضابطہ چیز ہونی چاہیے اور میں ہمیشہ ایک ہی چیز کہتی ہوں کہ جتنے مرضی در سن لیں آپ سیمینار سن لیں کیسٹ سن لیں سی ڈی سن لیں جب تک اے ٹو زی قرآن پاک آپ کی زندگی میں نہیں آتا آپ کا دل نہیں بدلتا آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ایک کانفیڈنٹ مسلم بنا نہیں سکتے یہ ایسی کہ جیسے آپ مسلم ایک ڈاکٹر نہیں بن دے ادھر, ادھر کی کتابیں پڑھ کے کوئی میڈیکل کی تھوڑی سی بکس پڑھ لے اور سارا وقت ہی مطالعے میں رہے تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا جب تک وہ ایک سیٹ اپ کے اندر سے نہیں گزرتا اس لیے یہ ہم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک کچھ ایسے کام کریں کچھ اس طریقے کی چیزیں کوششیں ہوں اور چاہے اس کے لیے کچھ وقت لگے لیکن انسان کی جب کوئی چیز پلاننگ میں ہوتی ہے اللہ تعالی خود بخود اس کے لیے اس میں راستے بنا دیتا ہے آگے بھی ان اللہ تعالی اس کے بارے میں ہمیں مزید رہنمائی ملے گی لیکن یہاں ایک بڑی پیاری دعا کر کے آگے بڑھیں گے کہ اللہ ہمیں جو تکتو نے دیا یہ ہماری آخرت کی آخرت کے درجوں کا ذریعہ بنے باقی رہنے والی بنے بہت آسان ہے یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان کو پا کے آخرت کے لیے درجے حاصل کرنا صرف شعور کی ضرورت ہے جب ماں کے اندر اس چیز کا شعور آ جائے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کو اللہ تعالی خود بخود اس چیز کا فہم لگا دے گا ڈر لگا دے گا کیا میرے بچے جب تک ماؤں کے اندر فہم نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں کہ بچوں نے اگر آج کسی چیز کی سزا بھوکتی ہے تو وہ ہماری کم فہمی کی بات پہ ہوا ہے کبھی آپ جنت میں جانے کا ذرا تصور کریں اور آپ جنت میں جائیں اور اللہ نہ کرے پتہ چلے کہ وہاں تو بچے تو آئے نہیں بچے تو گئے نہیں کیسا لگے گا دنیا میں کبھی بھی انسان کوئی بہت ہی اچھی جگہ پہ ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو اپنے یاد آتے ہیں ہائی پھلا ہے میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں جب آپ ان کو روٹی کا ٹکڑا یا کوئی اچھا پھل دیتے ہیں کہ کھا لو تو وہ بھی اس کو لپیٹ کے رکھ لیتی ہیں کہ نہیں یہ گھر جا کے کھائیں گے یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں گے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور وہاں ہمارے گھر والے اور ہماری فیملی ساتھ نہ ہوں اس کے لیے ہمیں دنیا میں کوشش کرنی ہوگی اور یہ کرنے کا پہلا طریقہ یہ کہ ہمیں خود اپنے آپ کو ایک بہترین صدقہ جاریہ بنا کے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا پڑے گا ورنہ یاد رکھیے کہ کوئی انسان بیج ڈالے اور اس کا بیج نہ اگے اس سے زیادہ بدبخت پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا دنیا کا ہر باغ ایسا ہے کہ جہاں بیج ڈالتے ہیں کچھ دن کے لیے پودا اگتا ہے کسی میں بالکل نہیں اگتا لیکن پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ بیج جو ہیں وہ خراب ہو کے دنیا میں ختم ہوتے ہیں ایک باغ ایسا ہے کہ جس میں بیج ڈالنے کے بعد پھر کبھی بھی خزاں نہیں آتی جو سدا بہار ہے اور وہ آخرت کا باغ ہے اللہ تعالی ہمیں وہاں پودے لگانے والا بنا دے اللہ تعالی نے کتنے خوبصورت طریقے سے پھر دوسرے حصے میں جو ہمیں بات دی میں نے ٹاپک دونوں بول دیے تھے نا جی ہاں ابھی سے سے میں اب ہائی لائٹ کریں گے ایت نمبر 49 49, 49 کے اندر سے مالی لھازل کتاب لا یغادروا صغیرۃ و لا کبیرۃ الا خصا یہ ہے وہ چیز جو انسان کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے یہ ہے وہ چیز جو انسان کو ایک باشعور انسان بناتی ہے اور وہ کیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر پھر انسان اپنی نیت کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں اس کے عمل سب اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت بہت بڑے بڑے کیمروں میں کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے کہ جہاں اس کی مووی بن رہی ہے اور قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو بلا کے اس کی رپورٹ کاڈ دی جا رہی ہے اللہ نے میدان مکشر کا منظر پیش کر دیا کہ جی تموں ناکما خلق ناک کو مولا مرہ بالکل ویسے ہی آؤ گے جیسے دنیا میں تھے نیکٹ ہوگے تمہارے جسم پہ کوئی کمخواب کے کپڑے نہیں ہوں گے تمہارے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوگا بالکل اسی حالت میں آگے آو اور تم نے اپنی اس دنیا کے وقت کو کس طرح استعمال کیا وہاں اس وقت تمہارے سامنے وہ ایک ریل کی طرح چلے گا آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا آج اگر ہم واقعی اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے اس دن کی اس دن کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنے عمل کو بدلیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ وہاں اس دن انسان پھر اپنی کتاب زندگی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا آپ میں سے کبھی کسی خاتون نے بہت نپے تلے وقت کے اندر گھر کا خرچہ کیا ہو چلے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں میں جب بھی سائڈ پہ آتی ہوں تو مجھے اس کا احساس ہوتا ہے خود تو میری اتنی کبھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں لوگوں کو یہ باتیں کبھی کرتے سنتی کیوں کہ ہم نے تو بہت تھوڑا خرچ کیا تھا یہ اینڈ پہ اتنا بل کیوں آ گیا جو لوگ کریڈٹ کارڈس یوز کرتے ہیں یا جب بینک کی کوئی سلپس آتی ہوں گی تو کہتے ہیں اتنا بھیل. ہم نے تو اس دفعہ کوئی بڑا خرچہ ہی نہیں کیا پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کوئی دس کوئی بیس کوئی پچیس کوئی سو کوئی دو سو کوئی گروسری کوئی گیس وہ مل ملا کے وہ ہزاروں کا بل آتا ہے یہی ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ایک ایک گناہ مل کے ہمارے لیے گناہوں کا پہاڑ بن رہا ہے اگر ہم اپنے آپ کو آج دنیا میں بعض دفعہ ہم بھولے ہوتے ہیں خرچ کر کے لیکن ہماری سلپ کے اوپر وہ بھی لکھا ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن بھی نہ جانے ہم کیا کچھ بھولے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا اور ہمیں تو یہ نہیں پتہ اور دس اینڈ دیٹ لیکن وہاں جائیں گے تو کیا کہیں گے لا یوغاد صغیر تم ولا کبیرا کل تک جب لوگ ہاتھ سے ڈاکیومینٹیشن کرتے تھے تو شاید مشکل لگتا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے بس ٹھیک ہے نا مطلب 20.2 یہ ٹوئنٹی جی 20 ٹھیک ہے لیکن آج کے کیلکولیٹر نے تو آپ کو اس کے آگے دس زیرو اور بڑھا کے دے دیے آپ ایک ایک فگر کو کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تو وہ اس کو استعمال کر کے اس طرح کر سکتا ہے تب سوچئے کہ پھر آخرت کے کیلکولیٹرس کتنے بڑے ہوں گے وہ تو ملی ڈیسی میٹرس جو ہوتے ہیں اور اندر کی نیتوں کے اشاروں کو جو ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوٹ کر چکا ہوگا کس کو کس نظر سے دیکھا کس کو دیکھے آنکھ ماری کس کے لیے دل میں کیا سوچا کس کو آنکھ ہاتھ سے اشارہ کیا ایک ایک چیز وہاں ہوگی گیا اور انسان بابا جدو مامل و اور وہ پالے گا جو اس نے وہاں کیا حاضر ہوگا ہر چیز سامنے ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو مجسم کر دے گا شکل دے دے گا ہماری نیکیاں جانوروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں کچھ خوبصورت چیزیں اچھے عمل جو ہیں وہ خوبصورت جسموں میں ہوں گے اسی طرح برے عمل قبر میں جب انسان کو اس کے دکھائے جاتے ہیں تو بڑی قریب شکل میں دکھائے جاتے ہیں ایک بڑا بد شخص بدصورت شخص جو انسان کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کو وہ اس کو دیکھ کے گھبرانے لگتا ہے تو آج ہم اپنے وہ عمل جن کو ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور بعض سوا دنیا میں تو ہمیں اپنے گناہ اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ وہ گناہ کرتے ہیں بعد میں خوشی خوشی لوگوں کو دکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ میرا گناہ اور آئی انجوائڈ سو مچ لیکن وہاں کہے گا کہ ہائے یہ کیوں ہو گیا تو فرمائے ولاسلم و ربا و اسکل نا لائک اس ابلیس اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا یہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلا ہے میں نے انہیں آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت, وقت موجود رکھا ہی نہیں اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے ساتھ شریک تھے ان کو پکارو یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے ورالمجرم نار اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھون جانے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے یہ تھی آئی نمبر سے 53 اس کو لکھیں گے اللہ کے آگے چھکا لیکن اللہ کے حکم کے آگے نہ چھکا یہ کون تھا یہ ابلیس تھا سجدے کر کر کے گھٹے پڑ چکے ہوں گے زمین کے ٹکڑوں پہ اس کے سجدوں کے نشان تھے لیکن جب اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ ریز کرنے ہونے کا حکم دیا تو نامادہ آج بھی دنیا میں کچھ لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ اتنے آج راتوں کو رونے والے محراب پڑے ہوئے آنکھوں سے آنسوں نکلنے والے لیکن جوں ہی وہ اللہ کے بندوں کے سامنے آتے ہیں تو بفرنے لگتے ہیں یاد رکھیے ہر دور میں کوئی آدم ہوتا ہے اور انسان کو اس کے آگے جھکنا پڑتا ہے لیکن انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے صرف زبان سے اللہ کے ساتھ محبت کی بات کرتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دینداری کا جو خول اس نے لگایا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیندار سمجھ کے شادی کی تھی پھر بعد میں تو وہ ایسے نکلے پھر وہ ویسے نکلے میں سوچ پوچھتی ہوں آپ نے کیا سوچ کے دیندار سمجھا تھا ان کو لوگ پھر وہی بات کرتے ہیں نماز روزہ حج ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اللہ کے نبسِ وسلم نے جب رشتوں کے انتخاب کی بات کی تو ساتھ ایک اور شرط بھی لگائی تھی کہ من تر نہ دین نہ خو و ہو کہ جس کے دین کو اور اخلاق کو تم پسند کرو پھر وہاں اپنی بچیوں کے رشتے کر دو تو دین کے ساتھ اخلاق کیا ہے کہ بندہ اللہ کا بھی حق مانے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا رہے پھر اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. کہ بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی بات خوب مان رہے ہیں لیکن وہی رب جب ان کو ان کی عملی زندگی میں کچھ کام کرنے کا کسی چیز سے رکنے کا حکم دیتا ہے تو ایسے وقت میں وہ لوگ اسٹبن ہونے لگتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ کو بھی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے بہت سارے لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں سنتے تو بات چاہیے کہ بات صرف اب زبان کے اقرار سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوگی کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے حکم کے آگے جھکنے پہ مجبور کر, نہ جھکنے پہ مجبور کرتی ہے وہ انسان کا کبر ہے تکبر بڑائی اور بعض دفعہ جو تکبر کر رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور ایسے لوگ جو ہیں اس بات کی بہت دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے اور اپنی نظروں میں بڑا کر دے بعض دفعہ انسان دنیا والوں کے آگے اتنا بڑا بنا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا حکم ماننا اپنے سٹیٹس کو کم کرنے کے مثل لگتا ہے پھر ایسے وقت میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے یہ تو میں نہیں کر سکتی یہ تو میرے سٹیٹس کے خلاف ہے تو جس نے اللہ کے حکم کو سن کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھا ایسے لوگوں کے لیے اس بات میں نصیحت ہے پھر اگلی چیز ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا ٹاپک بھی آپ لکھیں گے کہ جب حقائق کھلیں گے یعنی حقیقت کا پردہ جب چاک ہوگا نا جب ریئلٹی سامنے آئے گی تو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے آج دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے محبت کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں بعض دفعہ ان وجوہات میں سراسر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کی ترقی کے لیے تو ہو سکتی ہیں لیکن قیامت میں وہ کام نہیں آئیں گی آج دنیا میں ایسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہی بنتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب حقیقت کا پردہ چاک ہوگا تو دوست دشمن بن جائیں گے اور دشمن دوست بن جائیں گے یہ اسی کا ہوگا حال جس نے دنیا میں اپنی صحبتوں کو نہ دیکھا آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے راستے سے روکنے والی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ لوگ ہیں سچ ہے یہ آج کے دور کا سب سے بڑا بت ہی لوگ ہی دکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میرا سٹیٹس میری بات اور ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم پہ کوئی مال کی بات کریں ہم روتے دھوتے ہوئے ہزاروں صدقے میں دینے کو تیار ہے ہمارے لیے ہم سے کوئی کوئی اور طلب کرے چیز جس میں ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے کسی کے ساتھ تھوڑا سا جا کے سوشل ورک کرنا پڑے خوشی سے کرتے ہیں لیکن جب وہی دین ہماری زندگی پہ ہمارے, ہمارے عملی رویوں پہ تھوڑی سی چوٹ ڈالتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک دین ہمارا مسجد تک کا ہوتا ہے اور دوسرا دین ہمارے گھر کا ہوتا ہے پھر ہمارے دین اور سیاست میں فرق آنے لگتا ہے ہمارے دین اور دنیا کے دو الگ معیار بننے لگتے ہیں اور ایسی چیزوں میں مائل کرنے والے اکثر ہمارے لوگ ہوتے ہیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب کوئی شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے بہت اس حال حلیے میں باہر نکلتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی عقل بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ صدر کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ایسے وقت میں اگر کسی نے اس کو صرف یہی کہہ دیا نا کہ ہاؤ وائے کیا لگ رہی ہو قیامت مت لگ رہی ہو اس شخص نے اللہ کے پلین کو ڈھا دیا اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جس نے کسی فاسق کی تعریف کی تو اس وقت اللہ کا عرش ہل جاتا ہے بعض دفعہ ہم دیکھیے فینس بڑے بڑے اداکار گلوکار ان کے ماڈلس ان کی تصویروں کو دیکھ دے کے ہاؤ واؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سویٹ کیا نائس کتنوں کو آئیڈل بنا کے دلوں میں آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہمیں اس چیز کی فکری کم رہ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو ہم جو اچھا کہہ رہے ہیں کیا واقعی اللہ کی نگاہوں میں بھی یہ اچھے ہیں کبھی بھی زندگی میں کسی سے بھی معاملہ کرنا ہونا پہلی بات ہے کہ ظاہر پہ کریں یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی نا کیونکہ عموماً لوگ جو اپنے ان کے آئیڈیلس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہی رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس ماڈل نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے کیا واقعی اللہ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کیا یہ طرز، طور طریقے یہ جو بھی کام کیے ہیں یہ سب کیوں ہوئے اگر ہم آج اپنے اس سبق کو سنتے رکھتے اگر یہ چھوٹی سی نیت کر لیں اس سے انشاءاللہ شاء دیکھیے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری دوستیوں میں تنقید کی تو قطاً اجازت نہیں ہے کسی کو جہنمی منافق کافر کہنے کی تو ختم اجازت نہیں لیکن آج سے اگر ہم ایک نیت کر لیں اپنے لیے چھوٹی سی کہ جب کبھی میں کسی کی کسی بات پہ تعریف کروں گی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے تو چند لمحے کے لیے سوچوں گی کہ کیا یہ چیز اس کی اللہ کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی صرف ٹین سیکنڈ دے دیں خود کو میں اس گھر کی اس چیز کی اس چیز کی اس فولان کی تعریف کرنے لگے ایک لمحے کے لیے سوچ لوں کہ کیا اللہ بھی اس کے اس کام سے خوش ہوگا اگر آپ کے دل میں آتا ہے نا کہ اللہ خوش نہیں ہوگا تو خاموش رہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا یقین کریں بعض دفعہ ہم صرف لوگوں سے چند بول سننے کے لیے حرام اور حلال کا فرق مٹا دیتے ہیں میرے پاس ایک ساتھی تھیں تو بالکل عام سے گھر میں رہتی تھی چھوٹا سا گھر تھا ان کا اپارٹمنٹ میں تھیں بہت ہی نائس بہت اچھی ماشاء بہت کام کرنے والی بھی تھیں لیکن وہی بات ہے کہ انسان نے کے کام کرنے کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ نفس کے جنگل سے زیادہ ہو بڑی بول تھیں کہتی تھی کیا کروں پھر بھی, بھی دل چاہتا ہے بڑے گھر میں جائیں وہی بات ہوئی کافی کشمکش کے بعد انہوں نے گھر لیا اور مجھے خود ہی بتا رہے ہیں نہ میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ میرا کوئی کنسرن ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ نے اس کو لون پہ لیا اور لون انٹرسٹ پہ تو اب آئیں آپ اور اور درز اور ساتھ کنفیس بھی کر رہی تھی کہ کیا کروں اس دل کا دل ابھی نہیں مان رہا بچوں کی خوشی بچے کہہ رہے ممی ہم بڑے گھر میں جائیں گے آپ درد کریں گے میں نے کہا میں کر دوں گی میرا کیا چاہتا ہے میں آ جاؤں گی یقین کریں میں گئی گھر بڑا تھا میں نے ایک لفظ نہیں تعریف کرا کو کہا اور جب جو خود کنفیس کر دیتا ہے کبھی اپنی کسی ایسی چیز کو کہ ہم نے اس طریقے سے لیا ہے تو میں کبھی تعریف نہیں کرتی میں کچھ بھی کہتی ایک جملہ بولتی صرف جا جب کبھی نئے کسی کے گھر میں جاؤں میں کہتی کو جنت میں سے اچھا گھر بس یہ ایک شعور جو ہے نا یہ جملہ بندے کی آنکھوں کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور اس طرح بلاتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے وہی معیار بنوا دے جو اللہ کے معیار ہے۔ جب آپ اللہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں نا دنیا کو پھر آپ کے معیار بالکل فرق ہوتے ہیں پھر آپ اسی کو اچھا کہیں گے جس کو اللہ تعالی اچھا کہے گا ورنہ یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن ایک ایسی آرٹ بننے والی ہے یہ لوگ اور بعض دفعہ صرف لوگ تعریف کرنے کے لیے ان چیزوں کی پر پروان مطلب بعض دفعہ انسان کے اپنی طبیعت میں کوئی اتنا رجحان نہیں ہوتا ان چیزوں کا بلکہ اپنے پر بہت لگتی ہیں لیکن تعریفی جملوں کے لیے اگر کسی کو اس چیز پہ کوئی کچھ بھی نہ کہے کہ یہ کیا ہے یہ اچھا ہے آپ نے یہ پہنا ہے بال فرش جیسے ایک اور چھوٹی سی ایک مثال عملی اس لیے دیتی ہوں کہ شاید اس سے رہنمائی آسانی کی ہوتی ہے. میں ایک موقع پہ گئی کسی جگہ تھی بہت ماشاء بڑے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا ان کے گھر میں شادی تھی اور مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا ذائرہ میرے ایک ساتھ ان کا دلی تعلق تھا کچھ بہت بڑا ہوٹل تھا شادی تھی میں نے کہا میں آؤں گی مجھے کوئی اطراض نہیں میں اسی طرح اپنے گلیے میں گئی جیسے آپ مجھے باہر دیکھتے ہیں ہر میں بیٹھی تھی میں لوگوں کو ابزرو کر رہی تھی اتنے میں ایک خاتون تھیں وہ اندر داخل ہوئی یقین کریں کہ بس میں نے ان کو شادی میں اس جگہ نہ دیکھا ہوتا تو, تو میں مانتی بھی نہ کہ وہ کوئی مسلم خاتون ہے نا جو ان کا حال ہلیا تھا اور اللہ کرے کہ مدد چھپنے سے زیادہ دکھنے والی میرے دل میں, میں نے تو کچھ نہیں کہتی آج اس کو کوئی کچھ نہ کہتا ایک بندہ بھی اس کو نہ کہتا کہ تم غضب لگ رہی ہو اس کو تو فکر لگ جاتی کہ میں نے صبح سے پتا نہیں اپنے آپ کو کتنے مشکل مرحلوں سے گزارا اللہ منع نہیں کرتا لیکن وہ مکس گیدرنگ تھی مرد بھی تھے عورتیں بھی تھے اور جو بھی تھا تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ انسانوں کے بدوں کو توڑ کے ایک دم اس لیول پہ لے کے آنا یہ اگر ہمیں کرنا آ گیا یقین کریں کہ ایک خاموش قسم کی تبلیغ ہوگی اور اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا تم نے تعریف نہیں کی کوئی کہہ بھی دے گا اگر ہاتھوں میں تم نے میرے گھر کی تعریف نہیں کی تم نے میرے کپڑوں کی نہیں کی تو پھر کوئی ایسا جملہ بولیے کہ جس سے شعور بیدار ہو جس سے آپ کو اس کو بھی لگے کہ واقعی ہاں اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ کو بھی یہ بہت اچھا لگ رہا ہو اور کرٹک نہیں ہونا ججمنٹل نہیں ہونا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ آ جاتے ہیں یہ کیا کیا ایسے کیا کیا ہے یہ کوئی انداز نہیں ہوتا آپ کی خاموشی اگلے کو ضرور خ... کھٹک دے دیتی ہے کہ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کو اگر آج ہماری نگاہوں میں ایسے کر دے کہ وہ ہمیں ایسے ہی کہ جیسے آج ہم وہاں کھڑے ہیں تو انشاءاللہ ہماری بات چیت کے انداز میں بہت تبدیلیاں آئیں گی ولکت ثرف نافی حاضل قرآن ناصمن گلی مسل ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طرح سے ہر ہر طریقے کی تمام ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے سے کس چیز نے روکے کے رکھا ہے ہاں مگر اس بات سے کہ اگلے لوگوں کا سماملہ ان کو بھی پیش آئے یہ ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ موجود ہو ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرا دیں کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑ کھڑا دیں انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا لیا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے جس اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر بھی منھ مو موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اس کو بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہے تیرا رب بڑی بخشش والا اور مہربانی والا ہے اور وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی کھڑی مقرر ہے جس سے سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے وہ تل گل کو راہ حلق نہ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی یہ تھی آیت نمبر 54 سے 59 نائن آیت نمبر 54 سے انہتر ان آیات کا عنوان ہے ہدایت آ چکنے کے بعد کس نے اس کو قبول کرنے سے روکا بہت ہی خوبصورت میسیج ہے ان آیات میں آپ ہائی لائٹ کریں گے آیت کا نمبر میں بولوں گی اور آپ اس کے اوپر تھوڑا سا تدبر کریں گے آیت نمبر 55 کا بالکل ابتدائی حصہ ہے وما منان ناسا یو مینو اس جا مل خدا <رَبَّهُم> یہ ہے وہ حصہ کہ جو اس پورے حصے کے اندر سے ہمارے لیے قابل تدبر ہے اور وہ کیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امتحان کی آزادی دی ہے یہاں کوئی بندہ کچھ بھی کر لے اچھا کرے یا برا لیکن اس کے اوپر کوئی بھی تعویل کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے اس کو الفاظ بھی مل جاتے ہیں وہ غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے ہدایت کی کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن اس کو نہ ماننے کے وہ کئی بہانے اور عذر تراش سکتا ہے لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں سے عذر اور بہانے کی توفیق چھین لیں گے اللہ کے نبی علیہ وسلم ایک خوبصورت مثال بن کے مکہ والوں کے بیچ میں تھے کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہیں تھی بیچ میں کہ جو اللہ کے نبی کو رسول ماننے سے ان کو روکے لیکن ان کے اندر کے تعصب اور ان کے حسد اور ان کی دنیا کی محبت نے اللہ کے نبی وسلم کی حیثیت کو ان کی نظروں میں چھوٹا کر دکھایا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے صرف اس نظر سے اس سوچ سے اللہ کے نبی کو نہیں مانا کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہمیں اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا اور جب کبھی کسی کی یہ سوچ ہو جائے نا کہ وہ اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دے لیکن اپنی روایات اور اپنے رسم و رواج اور اپنے طور طریقوں کو سینے سے لگائے رکھے تو ایسا بندہ پھر اللہ کی نگاہوں میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے دل پر پردہ پڑ چکا ہے اور جس کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں کانوں میں بوجھ ہے ان کو اتنا پیارا کلام سننا اچھا نہیں لگتا تھا آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حق کی پہچان دی ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے پیچھے ہم پڑھ چکے صورت اعلیٰ راف میں کہ پیدا دنیا میں آتے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے بچے کو یعنی فطرت کا ایک نور دے دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آ کے اللہ کے حکموں کے مطابق جینا چاہتا ہے لیکن جو لوگ اس صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے پھر ان کا حال اسی طرح سے کہ جب کسی مشین کا آپ استعمال چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو ختم کروا دیتا ہے آپ گاڑی کو ایک مہینے دو مہینے کے لیے بند کر دیں بعد میں آپ دیکھیں گے تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہوگی اب چلتے فریج کو بند کر کے چھوڑ کے چلے جائیں جب آپ واپس آئیں گے تو وہ اس طرح سے کام نہیں کرے گی یہی حال ہمارے دل ہماری آنکھوں اور ہمارے کانوں کا جب ہم ان کو ہدایت کی ریسیپشن کے لیے ہدایت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے قبول نہیں کرتے جب ہماری آنکھیں حق کے راستوں کو نہیں دیکھتی ہمارے کان جب حق کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے ہمارے دل حق کے لیے لگتے نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بالکل ایسا بے حص کر دیتا ہے کہ پھر دل بھی نہیں چاہتا آپ دیکھیے کہ ایک بات ہے کہ ایک دل وہ ہے کہ جو اللہ کہ دین کی مجلس میں آتا ہے تو بھیگنے لگتا ہے اس کا دل ڈوب ڈوب کے نکلتا ہے کہ میں کہاں تھا اور کہاں گیا اور دوسرا دل ہے جس کا دل ہی نہیں لگتا وہ کہتا ہے کہاں پھنس گیا کیا مشکل ہو گئی تو بہت بورنگ ایک بندہ ہے جس کو وہ لفظ اس طرح اس کو کانوں میں اس کے جاتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ واقعی یہی مجھے سننا تھا اس وقت میں اور دوسرا کہتا ہے کیا بورنگ بات ہے فرق کس بات کا ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک شخص بھوکا ہوتا ہے خالی اسٹمک ہوتا ہے نا آپ کے سامنے کوئی روٹی سالن کھانا جو بھی آپ کو پسند ہے وہ رکھے یا کچھ بھی نہیں بہت بڑی چیز سادی سی چیز بھی ہو نا آپ جب اس کو کھائیں گے نا آپ کا اسٹمک اس کو قبول کرے گا فوراً کرے گا قبول کیونکہ آپ کو اچھا لگے گا بھوکے تھے اس جب آپ کو کسی چیز میں بہت مزہ آیا تو اس کا اندر یہ کہ بھوکے تھے لیکن اس کے برعکس جس شخص کا پہلے سے اسٹمک بھرا ہو یا اسٹمک اپسٹ ہو آپ دیکھیں آپ اس کے سامنے بہترین سے بہترین چیز رکھ کے وہ زبان پہ رکھ کے چھوڑ دے گا نہیں اچھا ٹیسٹ نہیں ہے نہیں دل نہیں چاہ اصل میں اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور کبھی بھی میں کسی کو جانتی ہوں کہ وہ کسی کو نخرے کرتا دیکھیں یا کوئی بچہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کس کو بھوک ہی نہیں ہے چھوڑ دو جب بھوک لگے گی تو خود ہی کھائے گا یہی حال ہدایت کے ساتھ ہے جب ہمارے دل خالی ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے کلام کی ہدایت کو لینے کی نیت سے بیٹھتے ہیں نا تو ہمارا دل خالی پیٹ کی طرح پھر ہر چیز ہمیں لگتی ہے کہ اسی کی طلب تھی اب اسی کی بھوک تھی یہی ہماری ضرورت تھی لیکن جب انسان کے دل دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں جیسے ریئیکشن ہونے والی ایک کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ اچھی چیز بھی اس کو بری لگتی ہے ایک ہی کھانا ہے وہ ایک کھاتا ہے اس کو صحت مل جاتی ہے دوسرا کھاتا ہے تو اس کو بیمار ہو جاتا ہے وہ اس سے فرق کس چیز کا ہے کہ اس کا اسٹمک اپسیٹ ہے اپسیٹ اسٹمک والے کو لائٹ سے لائٹ فوڈ بھی دیں گے نا پھر بھی آپ دیکھیے کہ وہ بہت ہی مشکل سے ہضم کرے گا جب کہ آپ کا اسٹمک اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو پھر آپ اسٹرانگ سے اسٹرانگ چیز بھی کھاتے ہیں مرچیں بھی کھا لیتے ہیں آپ چنے بھی کچے کھا لیتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوتا آپ کے جسم سے ہزم ہو جاتی ہیں بالکل اسی طرح بعض لوگ جب اللہ کی کتاب کی بات کو سن کے یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ نا اٹس ٹو مچ اٹس ٹو مچ یہ از ویری ہارڈ از ناٹ وی کین ڈو تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ کے کلام میں کمی ہے کمی اس بات کی ہے کہ ان کے اندر کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پھر ایسے وقت میں ایک اچھی تبلیغ یا ایک اچھی دعوت وہی ہوتی ہے جو ہم صورت نال کے آخر میں پڑھ چکے کہ جب کسی کا آپ کو اسٹمک لوز لگے تو آپ کبھی اس کو بریانی نہیں کھلائیں گے آپ کبھی اس کو نہاری قورمہ نہیں دیں گے آپ اس کے لیے پتلی سی کھچڑی بنائیں گے آپ اس کو تلیہ بنا کے دیں گے کبھی بھی دین کی کام آپ سب بھی اپنی زندگی میں یہ چیز بنا کے رکھیں کیونکہ ہم سب مختلف طرح کے لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ملتے ہیں کچھ لوگ فرسٹ لین میں آ چکے ہیں کوئی سیکنڈ میں ہے کوئی اسٹل ابھی تھرڈ لین میں ہے تو آپ ان کو اسی طرح کی ڈائیلیوٹیڈ فوڈ دیں ایک دم اگر آپ اتنا سخت حکم جو آپ یہاں قرآن کے اندر مثالیں سن کے جاتے ہیں اللہ کے کلام میں ہر چیز آتی ہے اب آپ کے دل میں ایبزارپشن ہو گئی آپ نے پندرہ باریں سن لیے ہو سکتا ہے کوئی بات آج آپ کو بہت اسٹرانگ لگے کہ اچھا ایسی بات تھی اب آپ اٹھے ہوئے گھر جا کے کسی ایسے بندے کو جو بالکل کسی خواہش کے اندر بیٹھا ہوا اپنے مزے میں انجوائمنٹ میں تھا اور آپ اس کو وہ حکم سنا دیں کبھی نہ سنا ابھی ان کے اندر ایبزارشن نہیں ہوئی ان کا بھی اسٹمک اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرے گا پہلے ان کو لائٹ ڈائلیوٹیڈ چیزیں دے بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم تو اس کو بڑے دودھ پہ تو نہیں لگا دیا یا اس کو ایک دم روٹی سالن پہ تو نہیں لگایا ماں کا دودھ جو آپ کو کہتا ہے شروع میں آتا ہے کیسا آتا ہے بالکل پانی کی طرح اور جتنا بچہ تھوڑا پینے لگتا ہے بڑا ہونے لگتا ہے وہ اب مائیں کہتی ہیں یہ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا اس کو میں فارمولہ ڈال کے تھک دودھ پلاتی ہوں آپ دیکھیں جو بچے ماں آرٹیفیشیل دودھ پہ پلتے ہیں ہر وقت بیمار رہتے ہیں ماں اپنی محبت میں اس کو خوب بڑا کرنا چاہتی ہے وہ زیادہ گاڑا دودھ پلاتی ہے اس کا اسٹمک اپ سیٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اس بچے کی طلب کے تھوڑے تھوڑے سے زیادہ ہمارے پورے دین میں تدریج ہے یہی گریجویلٹی جب ہم اللہ کے دین کے لیے لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو یقین کریں کہ ریئیکشن نہیں ہوگا میں محسوس کرتی ہوں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کو دین سے ریئیکشن ہوا ہوا ہے اور اس کی وجہ کئی نہ کئی جگہ پہ آ کے دین والے ہی لوگ بن جاتے ہیں کہ جب وہ بہت چھوٹے بچے کو ایک ہیوی ڈوز دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو کرنا ایسے آسان کر دے کہ جیسے کہ جیسے یہ کام کرنا چاہیے اسی طرح ہم کرنے والے یہاں پہ رکیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اگلی آیتیں اگلے پارے کے ساتھ ہوں گی صبحان ربی کا ربی المرسلین رب العصّت اماں یسفون وسلام نل المرسلین الحمد للہ حرب العالمین